उनके सहराब करते वह कर रहा था की कि देखो दोस्तों ये हमारे आंसू बजाय दुनिया में की कोई कीमत नहीं कोई अपना एक आंसू निकाल कर डिबिया में रख ले ने? और किसी शेख से कहे रहा है ये आंसू खरीदोगे वही कोई देगा مول اللہ تعالیٰ بتاتے شہیدوں کے بھون کے برابر, کی برابر شہید اللہ تعالیٰ اپنے گنگار بندوں کے حاصلوں کو شہیدوں کے, کے بھون کے برابر وزن کرتے کی. کیا چاہتے موائے مولانا قاصم نانوتری ہم نے بدائے دیوبند کے بھالی ہمارے اکافر دیوبند میں مولانا قاصم نانوتری فرماتے ہیں کی جس بادشاہ کے خزانے میں کوئی چیز وہاں نہ ہو اور بائن سے منگائے ہارن سے باہر سے تو بادشاہ اس, اس, کے, اس موتی کی بڑی عزت کرتا ہے جو اس کی ملک نے لاہور دوسرے ملک سے منگائے تو خدا نے سناتے ہیں اللہ تعالم کے قرب کا جو ملک ہے قرب کا ملک یاد رکھیے گا جہاں فرشتے ہوتے ہیں ہر جہاں ہے وہ خاص قرب کا جو مقام ہے وہاں, وہاں جنت اور, اور آنسو نہیں وہاں جلت خاری ندامت آسو نہیں فرشتے بھی چار ندامت جاتے ہیں ندامت کیا کی اس لیے وہ اسے پتا نہیں ہوگا صاحب ملنا فرماتے ہیں کبھی دعاتوں کا سرور ہے کبھی دعاتوں کا سرور ہے کبھی یہ تناطے حضور ہے اے ملک کو جس کی نہیں خبر ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے یعنی کبھی ہم داعتوں سے حضر ہیں کبھی ان کی نادازیوں پر ندامت اپنے حصور کا اطلاع کر کے اللہ سے تنہائی میں رو رہے ہیں اس کی اس کا خرد اتنا زیادہ ہے کہ فرشت کو بھی اس کا پتا نہیں پرشتے نیتیاں تو کرتے ہیں سبحان اللہ تو پڑھتے ہیں مگر ندامت نہیں جانتے آنسو کہاں جانے یہاں کا رحمت اللہ گھماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بنے لال کے ندامت کے آنسو کو کس دنیا سے منگاتے ہیں عالم ملک میں عالم ملائکہ میں عالم لاہوس میں عالم مربوط میں منگاتے ہیں عالم ناسو سے یہ دو عالم ہیں عالم ناسو ان کا عالم عالم ناسوس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندو کے آنسوؤں کو جو ندامت کے ہوتے ہیں وہاں لیتے ہیں کر لیتے ہیں اور پھر قبر کرتے ہیں اتنی قبر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے منگاتے ہیں نا باہر سے آلے سے اس پر ایک واقعہ آیا حیدرآباد میں ایک جالی تھا جب کوئی جالی تھا اس نے اپنے مریضوں سے کہا کہ دیکھو پہلے میں ناسوس میں ہو تم لوگ اس دن سبحان اللہ ذکر بتاؤں گا سر میں لگواؤ گا تو تم لوگ آلے میں منپور میں پہنچ جاؤ اور اس کو کیا لگ پھر میں اور تم کو بش کراؤں گا تو پھر تم آلے میں لاہور پہنچ جاؤ کچھ کے بعد پھر تم عالم ہے بابو میں پہنچ جاؤ گے غزے کی بہت سے عالم دیا کرو گی تو میرے دوست ڈاکٹر تنویر صاحب جو عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں وہ بھی وہاں کسی ضرورت سے زیادہ سے دیکھا ذرا عالم ملبوط اور نابود کی باتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا ذرا میں یہ سن لوں عالم ملک کہاں ہے اور عالم لابوت کہاں ہے تونے پھر ان کو دیکھا کر دکھا کے آ گیا میری مدرس میں تو اپنا روڈ جمانے کے لیے اور مریضوں پر احترام مریضوں پر اپنا احتفاظ بلاؤ مولانا تم کس حالت میں ہو آج کل تو انہوں نے کہا میں نے اس کو جواب دیا کہ میں آج کل آلمی خاحو میں خود کھاتا ہوں خود کھاتا ہوں خاحو میں مضبوط سارا مدرس میں لطیفہ لطیفے کی بات کریں لیکن دوستوں ان چیزوں سے راستہ اللہ کا نہیں طے ہوتا رابطہ اللہ کا ہوتا ہے سنت کی اعتبار سے اور شریعت کی بابرتی سے اور اور توبہ اگر صحیح خطا ہو جائے تو حدیث لائی چار حدیثیں نریواج کے مندریا گزرے دیکھو کی نہ ہے فرماتے ہیں دریا آج کے من دریا بوتے کہتے ہیں کاش میرے آنکھوں دریا ہو جاتے ہم لوگ تو دو, دو چار آنکھوں سے اتر آ جاتے ہیں مارا روی فرماتے ہیں دریا آج کے من دریا بھوجے کاش میرے آنکھوں دریا کے دریا ہو جاتے تاج سارے دل بڑے بازے تو میں اپنے پیارے اللہ پر اپنے آنسو کو قربان یہی ہے مغرب کا یہی دریا ہے آماد سے جانا کوئی مشکل ہے سمجھ اما لو آمار کی ٹکٹ تو کیجیے آمار پر نہ کوئی شخص کو اگر غروب ہو جائے تو میرا اتنا عمل ہے یاد رکھیے دو سو برس کی عبادت ایک پیالہ پانی میں لے کے حدیث اندر ایک پیالہ پانی کے بدلے میں دو سو سال کی عبادت بکئی اس لیے دوستوں صوبہ اور ہمت سے کام لیجیے اپنے بڑوں سے مشورہ بھی لیجیے ان شاء اللہ تعالیٰ تو میں کچھ بھی جس کو ملا ہے جو کچھ بھی جس کو ملا ہے رونا اور توبہ کرنا دعا مانگنا سب کچھ ملتا ہے شوہتوں سے میرے شہر شاہدو شاہ شاہ فرادے کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو پائے گا اللہ سے فریاد کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو پائے گا پپس میں نو گرفتاروں میں یعنی کیا بس اے اصی رانے پپس میں نو گرفتاروں میں اس لیے دوستوں یہ ساری چیزیں میں ان آیات کا ترجمہ دیتا ہوں وقت بھی زیادہ نہیں ہے میں نے اب کیا تھا کہ اللہ پاک کر ہیں وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں میرے خاص بندے اور جو بلدو ہمارے بندوں کی خطاؤ کو معاف کر دیتے ہیں اور ان پر احسان بھی کر دیتے ہیں اللہ عالمۃ اللہ ع چار حدیث اور اب تک میں تین حدیث ملائی چار حدیثیں میں پیش کرتا ہوں جس میں سے نمبر ایک یہ ہے جو شخص باغ انتقام لینے کو کسی کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ ملام اللہ البہ امن اللہ اس کے کو امن سے, سے, سے طاقتور آدمی ہے ایک کمزور بےچارہ ہے اس نے کچھ غلطی ہو گئی معاف کر دینے پر اس کے کو اللہ تعالیٰ امن و امان سے بھر دیں گے نمبر دو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں سے بھرمائیں گے کہ تم نے ہمارے بندوں کی خطے معاف کیس ہو تم چاہ انتخاب کرے دو حدیث کسی حدیث اللہ تعالیٰ سنائیں گے جنہوں نے میرے بندوں کی خطائیں معاف کی ہیں اور آج کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے اپنی مزدوری لے لیں تو فلاں یقوم ہو یقوم ہو الحمد للہ منافع وہی لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے کسی کی غلطی معاف کی ہوگی حدیط چوتھی حدیث چوتھی حدیث جو شخص چاہے کہ میرا جنگل میں مکان بلڈنگ شاندار ہو بلند ہو اور میرا درجہ بلند ہو وہ اس شخص کی خطاؤں کو معاف کر دے جو اس پر ضرور کرتا ہے اس کو عطا کر دے جس کو محدود رکھتا ہے اس سے رشتہ جوڑے رکھے جو اس کو کاٹ دیتا ہے خون کے رشتے آئی ہے بات بھی نہیں کرتا یہ بکری بھی نہیں آتا آپ کو چلے جاؤ صرف ہم ستا اس سے رشتہ جوڑتے رہو وہ کاٹتا رہتا جوڑتے رہو تو ایسے لوگوں کا درجہ چار حدیث اللہ مالو جی نے تفصیل علماری میں اس آیت کی تفسیر میں بیان کر دی چوکی حدیث کیا ہے وہ میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو اپنے کو روک لے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر اپنا عذاب روک لے گا من غضب جو اپنا رزاب روک لے گا کپل لال من ہزار ہوگا اپنا عذاب روک لے گا بات انیشیں ہوگئی نمبر چھ ہنیس غصہ ایمان کو ایسا خراب کرتا ہے جیسے کڑوی دوا ہے وہ شہد میں اگر پڑ جائے ایک شتاب کیا ادھی شتاب تو گھائی من شہد کو برباد کر دے گا کروا کر دے گا انگ سے دو ایمان کما یوگ سب البیل بارہ اس کے معنی ایلوہ ہے باقی نیچے سب تو وہ شہر کا جیسے ایلوہ شہر کو برباد کرتا ہے ایمان کو برباد کرتا ہے غصہ ساتونی حدیث کیا ہے عبداللہ علی مسور فرماتے ہیں کہ میں گلاب کو پیٹ رہا تھا فوراً آواز آئی پیچھے سے کہ ہے عبد اللہ علیہ مسور لمبا مین کا آج اللہ زیادہ ہے اس شخص سے جس پر تجھے قدرت ہے کتنی قدرت ہے اللہ کے ندی میں نے آزاد کر دیا تو آزاد نہ کرتا کرنا پکڑ لیتی اللہ عام حضرت اللہ تعالیٰ پوتا یعنی حسین اپنی خانے اچانک میں نے غصے کو میں نے خطا معاف کر اس نے کہا اور اللہ کے خاص بنتے ختم معاف کرنے کے بعد احسان بھی کرتے آپ سے آزاد کر دیا اس آیت کو سمجھانے کے لیے احسان کرنے کی تفیر میں اللہ عالم سی کا محبت حسین اب علی حسین میں حسین علی میں حسین علی ان کا اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک واقعہ ابو شہر حضر شہ الحیث مرانا زخمیا سال حکم خدانے کا جس کو میں نے دیوگت کے سدر مفتی مفتی محمود حسن ہندوستان میں گنگور کے رہنے والے بڑے مفتی ہیں دیوگت کے صدر شہر کے فرمایا کہ شہر اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے تھے خود کھانے میں حضرت نے مجھ سے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے پر یہ غلطی تم نے کر دی میں کتنا تمہارا بھکتوں معاف کرتے تو آج. آج. میں ہو گیا تمہارا کتنا احمد تھے कहा का, कान में अरे मोरे साहब इतना कितना अपना भूतवाना हो अल्लाह शहर में क्या कहा था, था अरे बेकूफ तुझे उस बार खपा यही गलती कर चुका मैं कितना तुझे माफ करूँ माफ करते करते मैं तो थक गया मैं तेरा कितना भूतू भुगत नहीं मारे इतना फरक رحمۃ اللہ, اللہ کی شان نے میں جلد معاف کرنے کا خبریں معاف کرانی ہے اس لیے آج غصے کے علاج پر میں نے ایسی باتیں افسر کی مہینہ ہوتا ہے خدم فرماتے رضب ایک چیز سولہ آٹھ کا ہے اسلام کے اولاد کے دل میں ہوتی ہے اور سنیا دعوے کو سُھایا ہے یہ لال ہے ارے یہ لال ہو رہی ہے اور یہ فرمایا لیکن یہ غصے کا علاج آپ نے سنا لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف مسلمت کی جاتی ہے غصے تو اس کے معنی کیا ہے کیا نتی علاج ہو جاتی ان کی بھی جاتی ہے جو آتے ہیں جتنی کی تفسیر کرتے ہیں اللہ معذور کی جب غذب کی رسوت اللہ کی طرف کی جائے گی یہ ہوں گے کہ انتخاب اللہ اپنے نافذ بدلہ انتخاب لینے کا نگرہ کر لے اور نازل کرنے کا فیصلہ کر لے یہ مانے اللہ کے غذب کی اللہ کے ہاتھ میں اخلاق ہوتی وہ خدا آ میں آپ کو بس یہ میرا تین جگہ پر اور یہاں جگہ تینوں کا مجبور شاید ہو چکا ہے جس کا نام ہے علاج الحزم جس کو غصے کی بیماری ہو یا اس کی بیوی کو غصہ آ رہا ہو یا کسی لڑکے کو غصہ آ رہا ہو تنگ ہو تو غصے کا علاج غصے کا علاج بسم اللہ پڑھنا ملتا ہے اور پانی میں کر کے پی لے کھانے پینے پر اور میرا وہ رسالہ پڑھ دے جو باہر مل جائے گا اس کا نام ہے راج الحزم کے پاس چلے گا کو اس کو آپ پڑھیے اور سنائیے اللہ کا شکر ہے تو چھایا ہو جائے اب اور گھر میں خواتین کے لیے باقی چیزوں کا علاج ہوتا ہے مگر یہاں سے خریدتے ہیں اور عورتیں میری بیوی سے لڑتی ہے کہ ہم لوگوں کے لوگ ہم کہاں سے جائیں تو ہم آئے ہیں لہٰذا میں نے دونوں کتابیں رکھوا دی پہلے جو یہ کتاب ہے خواتین سننے وہاں کے گھر سے حاصل کر لیں اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت رشید کروایا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اصلاح اور تشکی نف نشیف بنوائے ہماری گردشوں کو ہیں یہاں اکثر اور جتنے سامین اور جو ہیں اور جتنے ہم لوگوں کے رشتے دار ہیں اللہ سب کو ہم سب کو ساحل نسبت بنا دو جن کی رشوت غریب ملک کو بہت سفا جن کی بہت افوا فرما ہم سب کو تشکیل اسلام کی اللہ ہمارے ملک میں جو اپنا نام پھول گیا اپنی رحمت سے ہمارے ملک میں اپنا نام اے فرما دے اور مسلمان کو کرنے کے نام پر دنیا پر جوڑ دے اور ہماری علاقائیت اور لکھانیت اور زبانیت یہ سب پسند کر دے اللہ اسلام کے نام پر کرنے کے نام پر ہمارے دلوں کو جوڑ دے جوکہ ڈاکہ فتح کرا دے اللہ ہم نے اور تباہوں سے توبہ کی توفیق تھا اور بنگلہ دیش میں جو سیلاب ہے وہاں کے سیلاب میں جتنا بھی نقصان ہوا ہے ہم نے بنا دیا پہلے سے زیادہ اس ملک کو مالار کر جہاں افغانستان کے مسلمانوں کو پلا نشی فرما اور روسیوں کو اللہ مفرور بھاگنے پر مجبور فرما دنیا میں جہاں اسلام ہے ایک منٹ کی مولانا لال باغ شاہی مسجد کے محفوظ نے چالیس سال کے حدیث پڑھائی ان کا کل بتایا ہے جب سیلاب آیا ہے تو ہماری چارپائی سیلاب پانی میں ڈوبنے لگے تو ہم نے چار پائی پر ایک تخت رکھا پھر میرا تخت بھی ڈوبنے لگا پھر تخب کے اوپر ایک تخت اور رکھا اس طریقے سے دو تین تخب کے بعد ہم بیٹھے رہے اور اس طرح سے سیلاب آیا تین ہفتے تک سیلاب تھا اور, اور چاروں طرف سے پانی بھی پانی نظر آواز آتی گھر والوں کو دوسری جگہ بھیج دیا اس طریقے سے لیکن انہوں نے یہ بات لکھی کہ اللہ کے نام کے میں اللہ کا یاد کرتا رہا جس سے ہم کو یہ حد میں سکون تھا الحمدللہ اللہ یہی کہتا ہوں کہ اللہ کو آپیت میں یاد کرو گا حدیث میں جو میں اللہ کو یاد کرے گا دکھ خدا تعالیٰ یہ خوب حدیث سن لیجیے بعض لوگوں کو جب آرام ملتا ہے تو بدماشی پوچھتی ہے اور جب مصیبت آتی ہے تو خدا یاد آتا ایسا نہیں ہونا چاہیے خوشی سنبھاتے ہیں آرام سے خدا کو یاد کرو تو تکلیف جو خدا تمہیں یاد رکھے دکھا دیے تاکہ کسی گنہگار بندے کو مایوسی نہ ہو گریب کے مانے جو نالکوں پر مہربانی کر دے یہ اللہ کریم ہے اپنے گناہوں نالکوں کے باوجود کوٹائی نہ کی جائے اور استغفار و استفار سے اپنی ناراضوں کی تلافی کی جائے آئندہ کے لیے آپ میں مسمل کیا جائے کہ خطاع اور گناہوں کو چھوڑا جائے بیان جو آپ حضرت سن رہے تھے میرے مرشد منشید محبوب سیدی یسن عدیم امپی محبوبی مرشدی مولا اللہ مجزد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا کے بیان کا ایک جز تھا انیس سو اٹھاسی کا بیان حضرت والا اور اس میں خاص بات تو ساری خاص ہی ہوتی ہے لیکن اصل بات یہی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالی سے اتنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے اس کو جو ہے پھر سارے عالم کے غموم اور مانندے پھول کے رکھتے ہیں پھول کیونکہ حضرت نے جیسے فرمایا کہ دوست کی جانب سے آئے جو بلا وہ بلا ہر نہیں وہ ہے کرم کرمیا یعنی تمام حالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فائدے کے لیے بھیجتے ہیں ان کا نفع ان کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے اس سارے عالم کے غموں سے بالکل سینکڑوں غم, غم, غم سے ملی ان کو نہیں یاد جو تمہارے درد کے حامل ہوئے ہیں یہ تعلق مضبوط کرنا یہ اصل راستہ یہی ہے جو یہاں سکھلایا جاتا ہے اسی پہ محنت کی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ محنت کرو جو اصول بتائے جائیں جو, جو طریقے بتائے جائیں کہ ذکر و اذکار صحبت صالحین کا اہتمام اور جو ذکر شیخ نے بتایا ہو اس کی پابندی اور اس کی اطلاع کرتا رہے وقفے وقفے سے مہینہ دو مہینہ اطلاع کرتا رہے کہ ہم ریت وز کار پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اگر نہیں کر رہے تو راستہ کیسے طے ہوگا اور بہت زیادہ دھوکا اس بات کا لگا رہتا ہے کہ لوگ کیفیات کا انتظار کرتے ہیں یہ بہت بڑا دھوکا ہے یہ اللہ کے راستے میں کیفیات حاصل ہو جانا یہ ترقی کی علامت تو ہو سکتی ہے لیکن ترقی کی قطار و مدار احسیات پہ نہیں ہے دھوکا ہے ہمیں تو اپنا کام کیے جانا ہے اب یہ بعد لوگ کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں مزہ نہیں آ ذکر کر تو ہم کیا کریں ذکر کر کے تو یہ, یاد یہ اصول یاد رکھو کہ ذکر مزے کے لیے نہیں کیا جاتا ذکر تو اللہ کی یاد ہے اللہ کو یاد کرنا ہے رٹ لگا دینا رٹ لگا لو اگر دل نہیں لگتا تو رٹتے ہی رہو اللہ کا نام ان کو کسی نہ کسی دن رحم آ جائے گا اور شاہدین کر دیں گے تو काम کام, کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی ذکر کے اہتمام سے ہوگی فکر کے التظام سے ذکر کے التظام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی جو, جو ذکر وزکار اور معاملات شیخ نے بتایا ہوں اس کی پابندی اور اس کا اہتمام کرنا دل ل... دل لگنا فرض نہیں ہے دل کا لگانا فرض ہے دل نہیں لگ رہا کوئی مشکل نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ذکر کیے جاؤ جیسے بعض اوقات آدمی کھانا کھاتا ہے اس کو کوئی ٹینشن بھی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے کھانا تو کھاتا ہے ابھی بھوکے کھانا کھانا کھانا نہیں کھائیں گے تو کیسے جیئیں گے اس اسی طرح سے ذکر جو ہے وہ روح کی فضا ہے اور ذکر کا ناغا روح کا روح کا فاقا ہے تو روح کو فاقہ جو کرائے گا روح کمزور ہو جائے گی جب روح کمزور ہو جائے گی نہ غالب آ جائے گا نہ غالب آ جائے گا گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا لہذا صحبت صالحین کے اہتمام اور ذکر و اذکار کا اہتمام یہ ضروری ہے پھر گناہ سے بچنے میں پوری طاقت لگائے اللہ نے اختیار بھی دیا ہے اللہ تعالی نے ہمت بھی دی ہے اس ہمت کو استعمال کرنا چاہیے اس ہمت کو استعمال نہ کرنا جو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے, ہے نا قدری ہے قرآن نعمت ہے یہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے ہمت دی ہے گناہ سے بچنے کی اور گناہ سے نہیں بچتا تو یہ نعمت کی ناقدری ہوئی نا نعمت کا استعمال نہیں کیا نعمت کی ناقدری ہوئی تو نعمت کی ناقدری کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالی اس کی نعمتوں میں پھر اور کمی واقع ہو جاتی ہے اور جو آدمی ان ہمت کو استعمال کرتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے گناہ کو چھوڑنے میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے میں تو اس کی اس ہمت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس, اس کو اللہ تعالیٰ پھر ان مجاہدات کی برکت سے ان کا فرض متوجہ ہوتا ہے اور جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ولدین جاہدوینا جنم دین سبول نہ اس کو اپنی سبولت سہیلی جنابینا اور سب سبولت الى علاج نابینا اور سبولت, سبولت الى علاج کہ ہم اس کو اپنی طرف راستہ بھی عطا فرماتے ہیں چلنے کا اور اپنا وصول یا یعنی نہیں ہم اس کو مل بھی جاتے ہیں تو مجھے کیے جاؤ کیفیت ہو نہ ہو مزہ آئے نہ آئے ہمیں تو کام کرنا ہے اور یہی راستہ ہے یہ شیطان بہت بڑا دھوکہ ڈالتا ہے کہ ہمیں مزہ نہیں آ رہا دل نہیں لگا تو تصویر ہاتھ چھوڑا دیتا ہے ذکر چھوڑا دیتا ہے اور گناہ گناہ میں روح کمزور ہو گئی وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے لہذا گناہ گناہ بھی نہ کرو اوبتا وقت استعمال کرو نفس کو کو فرما دیتے نفس بو گئے نہ اس کو نفس کو کہہ دو کہ تجھ کو چبا ڈال گا مار ڈال گا تجھ کو خبردار جو, جو گناہ کیا خبردار جینے کا خراب وہ ڈر جاتا ہے بس ادن نے فرمایا نرس کیا ہے کتتی ہے نرس کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی لیکن لوگ کیونکہ کمزور ہو جاتی ہے نہیں ہے پناہ سے بچنے کی ہمت کو استعمال نہیں کرتے اس لیے نفس غالب آ جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ کی بہت اوفاق اور بہت بڑی چیز ہے اور طاقت والی چیز ہے جبکہ وہ طاقت والی چیز نہیں ہے وہ تو ہمارے نرس کہتے ہیں نفس کو لگا ہوں اس کو لگاؤ مضبوطی سے اور وہ کھینچو ٹائٹ کرو اس کو اور گناہ مت کرنے دیتا اور پھر اگر گناہ ہو گیا پھر بھی تو خوب رو اللہ سے اللہ سے معافی مانگو اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس بار گناہ سے دور رہو جتنی یہ چیزیں ہیں موبائل اور انٹرنیٹ کمپیوٹر اور جو بھی ہی چیزیں ہیں اس میں ملوث اور لوگ جو ہے وہ فیس بک اور واٹس ایپ کا استعمال بے تریف کرتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگے رہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ واٹس ایپ کے اندر یا فیس بک میں جو اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے اندر اس اتنا وقت قبضہ ٹھیک نہیں ہے اللہ نے ہم کو چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا اور آج کل ایک عجیب یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ جدر سے جو چیز آئی بس اچھی لگی وہ پچاس آدمیوں کو فارورڈ کر دیا پھر انہوں نے وہ سو آدمیوں کو فارورڈ کر دیا اس طرح بدینی پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے کیونکہ ہر طرح کے لوگ سرگرم ہیں انٹرنیٹ پہ اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ بات کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں بہت بڑا عالم ہوتا ہے بہت محافظ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن عام آدمی تو اس کو نہیں سمجھ سکتا وہ تو کیا کہ دین کی بات ہے اور اچھی لگ رہی ہے اس کو آگے بڑھو اسی طرح سے واٹس ایپ کے اوپر طرح طرح کے ذکر وہ بھی چل رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کنہیں دفعہ پڑھویے گا پڑھو یہ سے ہو جائے گا اس میں تعداد بھی یہ طریقہ دین کا نہیں ہے اصل تو دین پھیلنے کا جو ذریعہ ہے وہ صحبت صالحین ہے براہ راست صحبت سے مرد دین حاصل کرے اور خواتین کو پہنچائے اپنی گھر میں بھی اصلاح کرے طریقہ تو یہ ہے لیکن اگر اگر ان چیزوں سے سیکھنا بھی ہے تو بھائی اپنے سے پوچھ لو یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ آپ اس پہ عمل کر لیں یا نہیں کریں اول تو جو شہر کی تعلیمات ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھو یہ دنیا میں ہزاروں قسم کے لوگ ہیں اور ویسے بھی دین کوئی چھوٹی سی چیز تو ہے نہیں کتنے کتنے کتنی احادیث ہیں کتنے اذکار ہیں کتنے امل ہیں آدمی کہاں تک کرے گا اس کو کافی سمجھو جتنا شیخ نے بتا دیا یہ مت سمجھو کہ شیخ نے جو بتایا ہو سکتا ہے شیخ کو یہ ذکر معلوم نہ ہو ہو سکتا ہے شیخ کو یہ معلوم نہ ہو یہ سوچنا جو ہے یہ شیطانی طریقہ ہے اس اتنا جتنا اس نے بتا دیا اس کو کافی سمجھو انشاءاللہ نجات تو گناہ سے بچنے میں تقوع حاصل کرنے سے اللہ کی دوستی حاصل ہوتی ہے ذکر و اذکار سے تھوڑی ہوتی ہے ذکر و اذکار معاونت کرتے ہیں اس میں ترقی ہوتی ہے لیکن بنیاد تو تقوا ہے اور تقوا تو شہر نے سکھلائی دیا ہے کہ ہر گنا سے بچو معلوم ہے گناہ سے بچنا تو گناہ اسباب گناہ سے بھی دور رہو یہ جو موبائل وغیرہ جس میں واٹس ایپ اور فیس بک اور کیا کیا وہ آتا ہے تو اس کا, اس کا اگر, اگر کوئی ضروری بھی ہے تو محدود استعمال تو ٹھیک ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ڈالو کوئی یا کوئی چیز تو وہ تصویر بھی آتی ہے اور پھر اس سے شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ ذرا کو دیکھ لیتے ہیں اور بہت سے لوگ اس پہ اپنی تصویر بھی چپکا دیتے ہیں اپنے کانٹیکٹ میں اور عورتوں کی تصویریں عورتیں بھی اپنی تصویریں بھیج رہی ہیں سست جی بات ہے اور ان کو گھر میں موبائل رکھا ہے جوان بھی استعمال کر رہے ہیں بعضوں کا گھر والے استعمال کر لیتے ہیں اپنی گھر والی کا موبائل یا کوئی بچے استعمال کر لیتے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں وہ اپنی تصویریں اس پہ چپکا رہے ہیں اور بعض اوقات ہمارے ایک دوست نے شکایت بھی کی کہ واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ غلطی سے جو ہے ٹچ ہو گیا وہ اور پورا پورا گروپ بنا ہوا ہوتا ہے گروپ کو سب کی تصویریں چنی یہ بھی بڑا ہے تو نامحرم کو تصویر دیکھنا جائز نہیں ہے اور محرم نامرم سب ایک ہی اس میں ہو گئے تو یہ سب چیزیں اس کے علاوہ اس میں تو اتنی گندگیاں ہیں ذرا میں سا اس کو سب ایم ہونے کی اندیشہ ہے لہذا اخباب سے بھی دور رہے دلچسپی کی اتنی چیزیں خزانے رکھی ہیں جو جائز ہیں ان کو استعمال کرو اور نہیں تو اس کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ عورتیں کپڑوں کے ڈیزائن بھیج رہی ہیں یا کچھ چیز کھانے پینے کی چیزوں کی تصویریں بھیج رہی ہیں ہم نے ایسے بنایا تھا ویتا ہوتا اور معلوم نہیں کیا کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے تو اس میں یہ سب وقت پر دیا ہے سوچو گے پہلے جب یہ چیزیں نہیں تھیں لوگ اپنا وقت کہاں لگا رہے تھے تو اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو اپنے گھروں کو متعین کریں اور جو دین سیکھیں جو ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے فعشتی زیور کا مطالعہ فیشتی زیور کی تعلیم اور ہمارے حضرت کے تمام باز رکھے ہوئے ہیں عباز عباز کی تعلیم اور دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت اتنی بہترین حدیث کا مجموعہ حضرت نے یہ ترتیب دیا ہے اس کو پڑھ کے روز سنائے تاکہ دنیا کی حقیقت کا اندازہ ہو کے ہم کتنی جو ہے وہ گھٹیا چیز پہ وہ ضائع کر رہے ہیں اور یہ ہر وقت جیسے آپ حضرات یہاں آتے ہیں یا جو لوگ گھروں پہ ٹیلی فون پہ سن رہے ہیں یہ سارا وقت ان کا جمع ہو رہا ہے اللہ کیا یہ ضائع نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کوئی کوئی مومن کی کوئی عمل کو ضائع نہیں کرتے یہ جو صحبتیں ہیں اور جو گھروں پہ سن رہی ہیں خواتین پردے سے وہ بھی مثل صحبت کے ہی ہیں ان کو بھی اتنا ہی ان شاء اللہ نفا خدا و ثواب ملے گا یہ سب وقت ہمارا جمع ہو رہا ہے اگر نے فرمایا کہ وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میں ریزی کا حاصل ہے ست چیزیں ہماری جو یہاں مجلس ہوتی ہے روزانہ الحمد اللہ. اللہ قبول یہاں آتے ہیں گھروں کی سن رہے ہیں تو یہ سب کا سب جمع ہو رہا ہے یہ کوئی ضائع نہیں ہو رہا ہے یہ وقت ہمارا قیمتی بن رہا ہے اس لیے اس کی بھی قدر کرنا چاہیے اور یہ بات کیا رہا تھا کہ اسباب گناہ سے تو بہت دور رہے کیونکہ اسباب گناہ سے قریب رہے گا تو این این خطرہ ہے شدید خطرہ ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا بلکہ اس کا بچنا محال ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اور پانچویں چیز یہ ہے کہ سنتوں کا اتباع کیا جائے ہر کام سنت کے مطابق خصوصاً کھانے پینے میں روز مرہ کے معامولات میں بیت الخلاء جانا اردو ہے نماز کی سنتیں اور جو ہمارے ان کی کتاب بھی ہے سے سیکھیں سنتیں اور گھروں میں اس کی تعلیم تھوڑی تھوڑی روزانہ پانچ منٹ کو کر لیا کرے اس سے سنتوں کا علم ہو جائے گا اس کے علاوہ معاشرتی سنت یہ بھی ہیں کہ معاشرت کیسے مسلمانوں کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو فرمایا کرتے تھے کوئی عزت دار آدمی آ جائے اس کی کیسے تقریب کرتے تھے مسکرا کر ملتے تھے گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے داخل ہوتے تھے سلام فرماتے تھے اور گھر والوں کی تکلیف کا اتنا خیال کرتے تھے کہ اگر رات کو کہیں اٹھ کے جانا ہوگا جا یا نماز کے لیے اٹھتے تھے تو یہ آہستہ سے جو ہے جوتا پہنتے تھے آہستہ سے کھان کھولتے تھے آہستہ سے وقت کرتے تھے اسی طرح سے جب گھر داخل ہوتے تھے رات کا وقت ہوگی ان کا اسی طرح آہستگی سے یہ سچ معاشرت کی سنتیں ہیں ان کا خود مطالعہ کریں گے تو علم ہوگا علم ہوگا تو پھر احتمام کی توفیق بھی ہوگی تو یہ پانچ راستے حضرت نے بتایا تھا کہ صحبت صالحین یعنی اللہ کی صحبت اور گناہ سے حفاظت اور اسباب گناہ سے مبعادت اور سنتوں پر موازنت یہ چیزیں جو ہیں یہی اللہ تعالی بناتی ہیں مزے مزے کے انتظار میں نہ رہیں مزے کی چکر میں نہ رہیں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے مزہ آئے نہ آئے کام کرنا ہے وہ بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے چاہے مسئلہ نہیں دیا تھا دل نہیں بھی چاہتا اسی طرح یہ بھی روک کا کھانا ہے ان کی ہے نہیں کرے اور کسی گناہ میں اطلاع ہو تو اطلاع میں شرمانا نہیں چاہیے وہ بتا دینا چاہیے انشاءاللہ شاء اللہ اس کی تدبیر بتا دی جاتی ہے اور اس تدبیر میں اللہ کی تائید شامل ہوتی ہے شاید جو تقبیر بدلاتا ہے اس میں اللہ تعالی کی تائید شامل ہوتی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ عادت اللہ یہ ہے جب یہاں سب حضرات جو بھی ہی آتے ہیں جو بھی ہی کسی بھی شیخ سے تعلق کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سارا کام بناتے ہیں تو تدبیر بتائی جاتی ہے اس کی اطباہ کریں پابندی سے مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ تجویز کی جاتی ہے تدبیر بتائی جاتی ہے لیکن بعض لوگوں کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ اس کی اطلاع کریں دوبارہ کہ بھائی بھی کام کر سکے نہیں کر سکے ہوا نہیں ہوا فائدہ ہوا نہیں ہوا وہ بس جواب لے کے بیٹھ جاتے ہیں دوسرا پتہ ہے اس میں تقریباً وہی باتیں لکھی ہیں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کام کیا بھی نہیں کیا یہاں پہ بس جواب لکھتے رہیں علاج لکھتے رہیں اور علاج کوئی نہ کرے تو یہ راستہ بھی طے نہیں ہوگا اور بس بھی ضائع ہوگا اس لیے جس طرح جین کا دنیا کا کام ہم محنت سے کرتے ہیں اور بہت شوق سے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کام کا ہمیں انجام ملے گا تو پر اچھے آئیں گے اراقے میں پھر ہم پاس کر لیں گے پورا امتحان تو ہمیں اچھی نوکری ملے گی یا اچھا کام کھانے پینے کے قابل ہو جائیں گے ایسے یہ بھی اللہ کو پانا ہے اس کے لیے خاص محنت ہے اس محنت کو کیے جانا ہے اور بزرگوں کی باتوں کو غور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تو ان تعالی دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو یہی مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ ملکی توحیر نصیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ